تو بہرحال عرفات میں جاتے ہوئے توحید کے میرے بھائی کے کلمات کہنے ہیں نبی علیہ السلات وسلم جب عرفات گئے تھے آپ کے لیے عرفات سے پہلے ایک مقام ہے اسے کہتے ہیں نمیرا کیا کہتے ہیں نمیرا وہاں پہ آپ کے لیے خیمہ گاڑا گیا اس خیمے میں آپ نے آرام کیا اور جب سورج ڈھلنے لگا جسے ہم کہتے ہیں بارہ بجے زور کا وقت جب سورج ڈھلنے لگا تب آپ اپنے خیمے سے نکلے اور مقام ارانا میں آ گئے. کہاں آ گئے ارانا کیا کہیے ارانا ارانا ٹھیک تھی، ہے یہ نمرا اور ارانا یہ الفاظ سے باہر ہیں تو ارنا میں کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تاریخی خطبہ جسے کیا کہتے ہیں خطبہ حجت الوزا یہ خطبہ آپ نے ارنا مقام پہ کھڑے ہو کے دیا تھا آج عرفات میں جو مسجد موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں مسجد نمرہ مسجد نمرہ کا وہ حصہ جس حصے میں امام کھڑا ہوتا ہے جو قبلے والی سائڈ پہ ہے یہ عرفات سے باہر ہے یہ ارنا اور نمرہ میں ہے اور وہ مسجد کا حصہ جو قبلے کی الٹ سائڈ پہ ہے وہ جو ہے وہ مقام میں وہ عرفات کے اندر ہے تو نبی علیہ السلاط والسلام نے جب خطبہ دیا تب آپ عرفات میں داخل نہیں ہوئے اسی لیے آج بھی جب امام خطبہ دیتا ہے تو عرفات میں نہیں ہوتا بلکہ مسجد کے اس حصے میں کھڑا ہوتا ہے جو عرفات سے باہر ہے اور وہ قبلے والا حصہ ہے تو نبی علیہ سلاط والسلام نے وہاں پہ خطبہ دیا خطبے میں آپ نے کئی اہم باتیں کی ان میں سے ایک بات آپ نے یہ کی کہ ان دماغ اکم و اموال حرام علیکم کہر متی یوم کمہادا فی شہر کمادا فی بلدکم کمہادا آپ نے فرمایا مسلمانوں تمہارے خون بڑے محترم ہیں تمہارا خون بہت کیا مطلب اس کا محترم ہے کسی کو قتل کرنا جائز کسی کا خون بہانا جائز کسی کو پتھر مارنا جائز کسی کو چھری مارنا خنجر مارنا چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑنا یہ جائز نہیں ہے مسلمان کا خون بڑا محترم ہے فرمایا اور آج کیا ہے آج مسلمان دین کے نام پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں فوج کو مارا جا رہا ہے پولیس والوں کو مارا جا رہا دین کے نام پہ اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو ہدایت دے میرے بھائیوں اگر کسی ملک میں کسی مسلمان ملک میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح زبان سے کی جائے گی بم دھماکوں سے نہیں پسٹل سے نہیں کلاسن کوف سے نہیں اور یاد رکھیں آپ کا کام حکمرانوں کو سمجھانا ہے قتل کرنا نہیں ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں بم دماکوں کے نام پہ اپنے مسلمان بھائیوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ غلط ہے اسلام کے خلاف ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ نعرے لگا کے اٹھتے ہیں کہ ہم جناب یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا اصلہ مسلمانوں پہ استعمال کرتے ہیں تو بہرحال نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں انام علیکم اے مسلمانوں تمہارا خون بڑا محترم تمہارا مال بہت ہی محترم یعنی کہ کسی کا مال چوری نہیں کر سکتے کسی کے مال پہ ڈاکا نہیں ڈال سکتے کسی کی دکان پہ قبضہ نہیں کر سکتے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کر سکتے یہ ساری حرکتیں میرے بھائیوں غلط ہیں شریعت کے خلاف ہیں اور چھوٹی سی مثال دو ہادیوں کو چھوٹی سی مثال حاجیوں کو بھی دے دوں مسجد نبی میں جب جوتا گم ہو جائے کسی کا جوتا اٹھا سکتے ہیں جی اور کئی لوگ تو یہی سمتے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے اپنا جوتا رکھ دیں گے دوسرے دروازے سے کسی اور کا اٹھا لیں گے ایسے ہیں کہ نہیں ہے لوگ ایک جو عقیدہ رکھتے ہیں غلط ہے میرے بھائی کسی مسلمان کو تنگ کرنا چاہے جوتا لے کر چاہے ٹوپی لے کر چاہے کرم لے کر غلط ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے ان ندما ام و علکم علیکم آپ فرما رہے ہیں تمہارا خون محترم ہے تمہارا مال محترم ہے کیسے فرمایا جیسے آج کا دن محترم ہے کون سا دن عرفات کا دن آج کا دن ذیل کے مہینے میں اور مکہ میں محترم ہے ایسے ہی تمہارا خون محترم ہے تمہارا مال محترم ہے تو میرے بھائیوں ان گناہوں سے توبہ کریں نبی علیہ السلاۃ و السلام کی حاجیوں کو سبق دے رہے ہیں کہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے کسی کے مال پہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے جب آپ کو کوئی گالی دے غصہ بڑا آتا ہے لیکن اللہ کے لیے کنٹرول کریں گالی کا بدلہ قتل نہیں ہے آپ کی زمین پہ کو قبضہ کر لیتا ہے آپ لینے کی واپس لینے کی کوشش کریں قبضہ ٹھنانے کی کوشش کریں لیکن قتل کرنا اس کا حل نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وہ اکت المین متا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و ادله عذاب عظيما جو جان بوجھ کے ایک مسلمان کو قتل کرے فرمایا اس کے اوپر اللہ نراض اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں اس کے لیے عذاب تیار وہ جہنم کی آگ میں جلے گا ایک مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیو آگے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ کہ سود عاد کے بعد ختم ہاتھ کے خطبے میں آپ کیا فرما رہے ہیں سود آج کے بعد ختم اور فرمایا جتنے لوگوں نے سود لینا ہے وہ سود نہ لیں اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں میرے چچا عباس نے جو سود لینا ہے وہ سود ہم لوگ نہیں لیں گے وہ سود ہم نہیں لیں گے تو میرے بھائیو یہ وہاں پہ آپ اعلان کر رہے ہیں اور مثال کیمپ کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے چچا کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میرے چچا نے جتنے لوگوں سے سود لینا تھا وہ سود ہم نہیں لیں گے اور فرمایا سودی نظام کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں میرے بھائیو سودی نظام کو ہم نے گلے لگا لیا نبی علی اسلام نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اسے تو میرے بھائیو اس سود سے نفرت کریں اس سے بغض کریں اس سے اداوت کریں اور وہ حدیث کبھی نہ بھولیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلم کہ سود کا ایک درم کھانا کیا کھانا سود کا ایک درم سود کا ایک درم معمولی سا چاندی کا سکہ ہے درم میرے بھائیو چاندی کا سکہ ہے چاندی کی کیا قیمت کی آپ جانتے ہیں فرمایا سود کا ایک درم کھا لینا چھتی بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گنا ہے ایک دفعہ گناہ کریں تو کیا سدھا ہے شادی شدہ اگر زنا کرے تو کیا سزا ہے اس کو سنگسار کر دیا جائے زمین پہ زندہ رہنے کا سل نہیں ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے مارے جائیں اتنا بڑا گناہ ہے بدکاری یہ دنیا کی سزا ہے آخرت کی اس کے علاوہ ہے اور فرمارے نبی علیہ السلاۃ و السلام سود کا ایک درم کھانا چھتی بار زنا کرنے سے بڑھ کے جرم ہے میرے بھائیوں خود بھی سود سے دور رہیں اپنی اولاد کو بھی دور رہیں دور رکھیں۔ اور وہ تعلیم دیں جس کا انجام سود نہ ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں جدید تعلیم کے نام پہ بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں جس کا انجام سود ہوگا جس تعلیم کے نتیجے میں جو نوکری ملے گی وہ سودی نوکری ہوگی بنیاد ہم خود رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹا مانتا نہیں ہے نہیں میرے بھائی اچھی تعلیم دیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں باقی تعلیم بھی آپ دیں لیکن ایسی تعلیم نہ دیں جس کا انجام غلط ہو تو نبی علیہ السلام اسلام نے دوسرا اعلان وہاں پہ کیا کیا ہے سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تیسری بات آپ نے یہ کہی فتق اللہ فنسا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیا فرمان نبی علیہ السلام عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بھائیو یہ عورتیں مسکین مخلوق ہیں آپ کے گھر میں آ گئی ہیں والدین نے پیچھے سے کہہ دیا ہے کہ بیٹا ہمارے گھر میں رادی خوشی آنا ناراض ہو کے کبھی نہ آنا تو گھر میں داخلہ بند ہو گیا اب وہ آپ کے پاس ہیں اللہ کی امانت ہیں ان کے اوپر ظلم کرنا انہیں مارنا نجائز طور پہ ان کے مال پہ قبضہ کرنا ان کی بےزتی کرنا انہیں گالیاں دینا یہ سب کچھ وہ مسکین مخلوق دنیا میں برداشت کر لے گی لیکن آخرت کے دن حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک عظیم نظام دیا ہے عظیم دین دیا ہے جس میں مرد کو اوپر رکھا گیا ہے عورت نیچے ہے تاکہ گھر کا سسٹم چلتا رہے اگر دونوں برابر ہو جائیں گے گھر کا سسٹم نہیں چل سکے گا لیکن قیامت کے روز یہ معاملہ نہیں ہوگا قیامت کے روز جس کو پر بھی ظلم ہوا ہے وہ دوسرے سے بدلہ لے گا یہ بیوی بی آج آپ کا ظلم برداشت کر رہی ہے قیامت کے روز آپ کو نہیں چھوڑے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومر اخی ہی وہ ابھی وہ صاحب ہی وہ بنی لکل اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ہر کوئی نیکی کی تلاش میں ہوگا اس دن اگر بیوی کو نیکی آپ کے ذریعے ملے گی تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گی وہ لے کر چھوڑے گی اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیویوں سے معافی مانگتے رہا کریں ظلم زیادتی نہ کیا کریں بےزتی نہ کیا کریں احسان نہ جتایا کریں گالی نہ دیا کریں اس کے والدین کو برا بلا نہ کہا کریں تو نبی علیم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے عورتوں کے معاملے میں ڈرو یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے فرمایا تمہارا بیویوں کے اوپر حق ہے کہ بیویاں تمہارے گھر میں اس کو داخل نہ ہونے دیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو میرے بھائیوں جن کی بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں بیٹی اپنے گھر میں اس کو داخل نہ ہونے دینا جس کو تمہارا خامد نہ پسند کرے چاہے وہ لڑکی کا باپ ہو چاہے اس کا بھائی ہو چاہے اس کا کوئی کزن ہو کوئی بھی ہو شریعت ایک طرف خامد سے کہہ رہی ہے کتنی پابندیاں نہ لگاؤ ظلم نہ کرو اس کے باپ کو آنے دو اس کی ماں کو آنے دو اس کو والدین سے ملنے دو لیکن ساتھ بیوی بی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جس مرد کو تمہارا خامد اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دو اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہاری بیویوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں کیا فرمایا ان کا کھانا تمہارے ذمے ہے ان کے کپڑے تمہارے ذمے ہیں کھانا کن کے ذمے ہے جی مرد کے ذمے ہے اور آج کل کے مرد کوشش کرتے ہیں کہ کھانا بھی بیگم سے ملے اس کی وراثت پہ قبضہ کر لینا اس کے حق مہر پہ قبضہ کر لینا اور نوکری پہ بھیجنا اور پھر تنہا آتے ہی قبضہ کر لینا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کھانا گھر میں فراہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے مرد کی ہے لباس کی ذمہ داری کس کی ہے مرد کی ہے تو میرے بھائیو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ایسی تعلیمات خطبہ حضرت الوداع میں دی ہیں اور آخری بات اس خطبہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے کیا ہے قرآن قرآن, قرآن میرے بھائیو ہو قرآن قرآن راہ ہدایت ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے پکڑ کے کیا کرنا ہے بوسے دینے ہیں اس کی تلاوت کیجئے اس کو سمجھئے اس کے معانی کو سمجھئے اس کے مسائل کو سمجھئے اس کی تفسیر کو سمجھئے اس کے احکام کو سمجھیے اور اس کو اوپر عمل عدالتوں میں اس کے ذریعے فیصلہ کیجئے جب آپ کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے قرآن پاک کے ذریعے اسے دم کریں یہ ہے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا اور تامنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کئی لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑو گے تو نوز بلا گمرہ ہو جاؤ گے کتنے افسوس کی بات ہے جو کتاب اللہ نے گمراہی سے بچانے کے لیے بھیجی ہے اس کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں گے تو گمرہ ہو گے کوئی گمراہ نہیں ہوگا یہ کتاب راہ ہدایت ہے سراۃ مستقیم ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی مولوی پڑھیں پبلک نہ پڑے اللہ کہتے ہیں ہاد بیس یہ قرآن واضح ہے یہ قرآن ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے لنس مولوی نہیں کہا علماء نی کہا ہادا بیان الناس یہ قرآن پاک ہدایت ہے کن کے لیے پبلک کے لیے لیکن مجھے افسوس پبلک کے اوپر بھی ہوتا ہے ہم دائیں بائیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں میری کتاب پڑھ لی اس کی پڑھ لی اس موری صاحب کی پڑھ لی اس پیر صاحب کی پڑھ لی اس سیاسی لیڈر کی پڑھ لی اس انگریز کی پڑھ لی نہیں پڑھتے تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے ساری کتابیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو بڑے بڑے فر فر انگریزی بولنے والے انگریزی میں مقدمات لڑنے والے انگریزی میں لمبی لمبی تقریرے کرنے والے قرآن پاک کی ایک صورت نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں جانتے اس کی تفسیر نہیں جانتے قیامت کے روز میرے بھائیو یہ انگلش کام نہیں آئے گی انگلش دنیا میں کام آئے گی منع نہیں ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں انگلش کے خلاف نہیں ہوں لیکن خلاف اس بات کے ہوں کہ آپ نے انگلش تو سیکھ لی اللہ کی کتاب کیوں نہیں سیکھی آپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو انگلش کی کئی پوئمس یاد کروا لیوا لی آپ نے قرآن پاک کی صورتیں کیوں نہیں یاد کروائیں تو میرے بھائی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس خطبہ میں کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے وہ کیا ہے اللہ کی کتاب جب آپ کا خطبہ ختم ہوا اس کے بعد جناب بلال نے ازان دی ایک اذان ہوئی اور دو اقامتوں سے زہر اور اصر کی نماز جمع کر کے کسر کر کے پڑی گئی ظہر کے وقت میں زہر کی نماز بھی پڑی گئی اصر کی نماز بھی پڑی گئی دو دو رکھتے پڑی گئیں کسر کی گئی پوری نماز نہیں پڑی گئی